وہ ذکر کیا گیا تھا ان الالباب کی صفات بیان کی گئی تھی کہ عقل والے کون لوگ ہیں عقل والے لوگوں کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ ہیں وعدے کو توڑتے نہیں ہیں اور سلا رحمی کرتے ہیں یعنی کتار رحمی سے بچتے ہیں رشتے داروں کے اندر رشتوں کو جوڑنے کی فکر میں رہتے ہیں رشتوں کو توڑنے کی فکر میں نہیں رہتے ہیں اور اللہ تعالی سے ڈرتے ہیں آخرت کے عذاب سے بھی خوف رکھتے ہیں اور صبر کرنے والے ہیں صبر کی وجہ کیا ہے اس صبر کی وجہ سے اپنے پروردگار کی خوشنودی چاہتے ہیں اس صبر کی وجہ سے نماز قائم کرتے ہیں اور صدقات وغیرہ دیا کرتے ہیں اگر جہاں پر سرن دی, دینے ہوتے ہیں یعنی چھپ کر بھی جہاں پر چھپ کر دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے وہاں پر چھپ کر دیتے ہیں اور جہاں پر الانیاں دینا زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے وہاں پر اعلانیہ دیا کرتے ہیں اور یہ بات یاد رکھیے گا ہر جگہ چھپ کر صدقہ دینا یہ نہیں اور کہ ہر جگہ چھپ کر صدقہ دینا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے بعض جگہ پر اعلانیہ صدقہ دینا فائدہ مند ہوا کرتا ہے ایک آدمی ہے کہ اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی صدقات نکالیں گے تو وہاں پر اعلانیاں دینا چاہیے اعلانیاں دینی چاہیے خود اپنی نیت کو درست رکھے اپنی نیت درست رکھے کہ میں صرف, صرف اللہ تعالی کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں یہ نہ ہو کہ میں لوگ کہیں گے بڑا اس نے صدقہ کیا ٹھیک ہے تو چپ کر بھی دیتے ہیں اعلانیاں بھی دیتے ہیں اور برائی کا بدلا اچھائی کے ساتھ دیا کرتے ہیں یہ ہیں اردول الباب لوگ ان کو ملے گا کیا ہمیشہ ہمیشہ کی جنت جس میں رہیں گے صرف یہ نہیں ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے جائیں گے اپنی بیویوں کو بھی لے جائیں گے اپنی اولاد کو بھی لے جائیں گے فرشتے ان پر داخل ہوں گے ان کے اوپر ان کو جب داخل ہوں گے تو ان کو کیا کہیں گے سلام علیکم علیہ کم کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو کیوں کیونکہ تم نے صبر سے کام لیا تھا تم نے صبر سے کام لیا تھا اس لیے تم پر سلامتی ہو اور صبر کے بارے میں بتا دیا تھا آپ کے سامنے کہ صبر ہے نیکی کرنے پر صبر دل نہیں کر رہا لیکن آدمی نیکی کرے دل کی مخالفت کرتے ہوئے تو یہ بھی مخالفت آ رہی ہے جس میں صبر ہے گناہ کرنے کو دل کر رہا ہے آدمی اپنے آپ کو روک لے گناہ میں نہیں کروں گا تو گویا صبر انل ماسیت گناہ سے بچنے پر صبر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے جو اس کی طبیعت نہیں چاہتی تھی ایسی کوئی بات آ جائے وہاں پر صبر سے کام لے تو یہ ساری کی ساری تو اس لیے صبر کے فضائل بہت زیادہ ہیں صبر کے فضائل ٹھیک ہے نا تو میں نے آپ سے ایک دن پہلے بھی حرض کی تھی کہ مومن کی زندگی دو چیزوں کے اندر بند ہے مومن کی زندگی دو چیزوں میں ایک ہے صبر ایک ہے شکر ایک ہے صبر ایک ہے شکر کیونکہ ہمارے اوپر دو حالتوں میں سے کوئی ایک حالت ہر وقت ہوتی ہے یا تو ہماری طبیعت کے موافق حالات ہوتے ہیں یا ہماری طبیعت کے مخالف حالات ہوتے ہیں موافق کا مطلب ہے جو ہم چاہتے ہیں ویسے ہی چل رہے ہوتے ہیں یا ہماری طبیعت کے مخالف چل رہے ہوتے ہیں تو اگر طبیعت کے موافق حالات چل رہے ہوں تو وہاں پر شکر کرنا واجب ہے شکر کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا اور جہاں پر طبیعت کے مخالف حالات آ جائیں طبیعت نہیں چاہتی لیکن پھر بھی آ رہے ہیں تو وہاں پر صبر سے کام لینا ضروری ہے اور ہیں دونوں بہت بڑی باتیں ہیں یاد رکھیے گا صبر اور شکر انتہائی بڑی باتیں تو ان دونوں کی اس کے اوپر سے یہ تھے اول الباب ال الباب کا تذکرہ ہو چکا اللہ تعالی نے قرآن کے اندر ایک طرز رکھا ہے وہ طرز یہ ہے کہ جہاں پر جنتوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر جہنویوں کا ذکر ہوتا ہے جہاں جنت کی خوبیاں بیان کی جاتی ہیں وہاں جہن... جہنوں کے عذاب کو بیان کیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے کہ ہم دیکھ لیں اپنے سامنے ہر چیز کو تو ایک ایک چیز کو اللہ تعالیٰ اس طریقے سے بیان کر دیتے ہیں اب آگے دیکھیے آگے جو بتایا جائے گا جو آیت نمبر پچیس اور چھبیس کے اندر بتایا جا رہا ہے اس کا خلاصہ سمجھ لیجیے جنتوں کا ذکر پیچھے ہو چکا عز الباب لوگوں کا عقل والوں کا اب ان کا ذکر ہو رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وعدے کو توڑ دیا کرتے ہیں جو اللہ سے کیا ہوا وعدے کو توڑ دیتے ہیں اور جو قطع رحمی سے کام لیتے ہیں جو قطار رحمی سے کام لیتے ہیں زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں تو ان کے اوپر یعنی لانت ہوتی ہے اور ان کے لیے برا انجام ہے اب یہ دیکھ لیں کہ کیا ہمارے اندر یہ باتیں تو نہیں ہیں کہ ہم جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں کہیں توڑتے تو نہیں ہیں یا ہم قطع رحمی سے تو کام نہیں لے رہے کہیں زمین میں فساد تو نہیں پھیلا رہے تو جو ایسا آدمی ہے اس کی اوپر لانت ہے اور آخرت میں اس کا برا انجام ہے آخرت میں اس کا برا انجام ہے پھر آیت نمبر 26 میں بتایا جائے گا کہ یب سوتو کا میں پہلے بھی آپ کے سامنے عرض کی تھی یب سوتو کا مطلب ہے کہ پھیلا دینا جب سوتو تو اللہ تعالیٰ جس کے رزق کو چاہتے ہیں نا پھیلا دیا کرتے ہیں جس کے رزق کو چاہتے ہیں اور جس کے رزق کو چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں تو رزق کا وافر ہونا یا رزق میں کمی آنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے جس کے لیے رزق کی زیادتی زیادہ فائدے مند ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے رسک کی زیادتی کر دیتے ہیں اور جس کے لیے رزق کا تنگ ہونا فائدہ مند ہوتے ہیں اللہ اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیا کرتے ہیں تو یہ تو اللہ کی طرف سے وہ تقسیم ہے اس قسم کی, کی تو کافر لوگ دنیا کی زندگی میں مگن ہو جایا کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے یعنی اس کے آخرت کے ساتھ اگر کیا جائے تو کچھ نا, نا، یہ کچھ وہ کچھ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے سامنے تو اب یہ دیکھیے اس کو ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم لفظی ترجمہ سمجھ لیجئے پھر با محاورہ ترجمہ کر دوں گا انی سینٹینسز کا یعن کزون یعن کزونوں کا مطلب ہوتا ہے توڑنا ٹھیک ہے نا یعن کزونہ یہ جمع کا سیکھا ہے توڑنے کے معنی ہوتے ہیں اس کا مسترنے کے ہوتے ہیں یعن کزونہ عد اللہ عہد وعدے کو کہتے ہیں احد وعدے کو عہد اللہ یعنی اللہ سے کیا ہوا وعدہ من بعد میسا کی میسا کی ہی کا مطلب ہے کہ وعدہ کر لینے کے بعد ٹھیک ہے نا میسا کی یعنی اس کو مضبوط کر لینے کے بعد اس کو توڑ دینا یعنی قطع کرنا توڑنا اس کا بھی مانا کیا ہے یک کا مطلب بھی کیا ہوا کہ قطع رحمی جس میں یک یوف سدون کا مطلب ہوتا ہے فساد پھیلانا یعنی فساد پھیلانا یوپ کا مطلب ہے فساد پھیلانا ٹھیک ہے تو یوپ کا مطلب, مطلب ہوگا فساد کے معنی میں اور لانت کے معنی تو لانت کے معنی میں ہی ہوتے ہیں اور سو سو سو سو سو کہتے ہیں برا ادار کا مطلب ہے گھر یعنی انجام یعنی وطنے دار سے مراد گھر کے مانا ہوتے ہیں دار کے اب دیکھیے ذرا من بعد کزون کی وزین اور جو لوگ اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اللہ وزینہ ین جو توڑ دیتے ہیں عہد اللہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بعد میسا کی یعنی بعد میسا کی مضبوطی سے باندھنے کے بعد یعنی اللہ سے وعدہ کرنے کے بعد جو عہد کو توڑ دیتے ہیں وہ یک تعو نما امر اللہ بھی این یو و ویک تعو نما امر اللہ بھی این یو اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں کاٹ ڈالتے ہیں و یک تعونا کاٹ ڈالتے ہیں ماں امر اللہ بھی او سلاح کہ وہ ان رشتوں کو جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے تو ان کو کاٹ ڈالتے ہیں یعنی قطار رحمی کرتے ہیں رشتے داروں سے کہتے ہیں تم اپنا جانو تم ادھر خوش ہم ادھر خوش ٹھیک ہے تو یہ ویوف سیدو نفیل عرص اور زمین میں فساد مچاتے ہیں الاحم اللہ نہ تو, تو ایسے لوگوں کے حصے میں لانت آتی ہے و لہم سار اور اص اصلی وطن میں برا انجام انہیں کا ہے ان کے لیے برا انجام ہے سوتو کا آگے مانا یپس کا میں نے بتا دیا پھیلانا اور یقدر کا مطلب ہے کہ گھٹا دینا کمی کرنا تنگی کرنا فریح کا مطلب ہوتا ہے خوش ہونا فریق کا مطلب ہے خوش ہونا دیکھیے اللہ یپس رسق لمشا و یک اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رس میں وسعت کر دیتا ہے یپس اللہ وسط دے دیتا ہے لیمئی یشا جس کو چاہتا ہے وہ یک اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے رسک میں فراوانی دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے وفری ہو بالحیات دنیا یہ کافر لوگ دنیا کی زندگی پر مگن ہیں وفری ہو بلحیات دنیا دنیا کی زندگی پر خوش ہیں بڑے ومل حیات دنیا قرت اللہ مقاح ومل حیات دنیا حالانکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کی حیثیت اس سے زیادہ نہیں کہ وہ معمولی سی پونجی ہے ومل ہے الدنیا تو دنیا دنیا کی زندگی کچھ نہیں فی الآخر آخرت کے مقابلے میں اللہ متا یعنی ایک معمولی سی پونجی ہے آخرت کے مقابلے میں ٹھیک ہے نا تو یہ اس لیے کسی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہونا کہ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے تو اللہ نے اس کے لیے بڑی کی فراوانی کی ہوئی ہے یا کافر لوگ ہیں اللہ کو مانتے نہیں ہیں اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں پھر بھی دنیا میں مزے کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی تقسیم ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں رسک بڑھا دیتے ہیں اور جس کے لیے چاہتے ہیں رسک تنگ رس کر دیتے ہیں تو رسق کی کثرت اللہ کے ہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں رسق کی تنگی اللہ کے ہاں مبغوس یعنی کہ یہ کہ اللہ کے ہاں یہ پسندیدہ نہیں ہے یہ اس کی علامت نہیں ہے یہ علامت نہیں ہے کچھ بھی یہ تو اللہ کی تقسیم ہے ٹھیک ہے یہ اللہ جانتے ہیں کہ کیا آخر اس میں اللہ کیا کر رہے کیا ہے ٹھیک ہے تو یہ بات یہاں تک ہو چکی آگے اب ہمارا شروع ہو رہا ہے چوتھا رکوع سور رات کے اندر آیت نمبر ستاس آیت نمبر ستائیس اب اگلے رکوع کا خلاصہ سمجھیے گا اگلے رکوع کے اندر کافر لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھاتے رہے ایک چیز سمجھ جائیے گا جو پہلے بھی عرض کرتا رہا آپ کے سامنے جتنے بھی مشرقین رہے ہیں یا کفر کرنے والے لوگ رہے یہ ہمیشہ اپنے انبیاء سے معجزات کے طالب رہے معزاد کے طالب رہے کہ یہ معجزہ دکھا دو یہ معجزہ دکھا دو کوئی نشانی دکھاؤ جیسے کہ بنی اسرائیل کے اوپر خاص طور پہ بڑی نشانیاں آئیں بنی اسرائیل بار, بار بار کہتے تھے یہ اب یہ دکھا دو نا اب مان جائیں گے اور قرآن پاک میں جس طرح آتے جائیں گے انہیں متاثر سے اب دیکھیں نا کتنی بڑی ایک بیوقوفی کی بات تھی ان لوگوں کی کہ حضرت موسی علیہ السلام جس وقت آئے اور کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو ہے نا نبوت عطا کی ہے اور اس طریقے سے تو کیا کہنے لگے کہ بھائی آپ تم اللہ سے جا کے کلام کرتے ہو نا تو جب تک ہم ہم ہم ہمیں نہیں لے کے جاؤ گے نا ٹور کی اوپر ہم خود نہ دیکھ لیں تب تک ہم مانیں گے نہیں بنی اسرائیل کہنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تم سب کو تو میں نہیں لے کے جا سکتا نا تم اپنے سرداروں کو میرے ساتھ بھیج دو سرداروں کو میرے ساتھ بھیج دو سرداروں کو بھیج دیا پر جا کے انہوں نے جا کے دیکھا باقی اس طریقے سے سرداروں نے وہاں پہ کیا کہنا شروع کر دیا نہیں ہم اللہ کو جب تک خود نہیں دیکھیں گے نا تب تک ہم تمہاری بات نہیں السلام علیکم و رحم اللہ وائس اوکے okay. وائس اوکے okay. جی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس قسم کی یہ کہتے رہتے تھے کہ بھی آپ کوئی نشانی تو دکھائیے موجود تو دکھائیے نت نئے موضات جیسے کہ چاند کا معاضہ آتا ہے نا کہنا کہ نا کہ بھئی چاند کو ذرا دو ٹکڑے تو کر دیں ایک حصہ مشرق کی طرف چلا جائے ایک حصہ مغرب کی طرف چلا جائے تو دوسرا نے کہا اچھا وہ اس چاند کو اشارہ کیا تو دو ٹکڑے ہو گیا ایک دیر چلا گیا ایک دیر چلا گیا تو پہلے معاضات کے طالب ہوتے تھے بعد میں اس کا انکار کر دیتے تھے ٹھیک ہے تو اسی قسم کی یہ ان کی مطالبات جو تھے تو یہ یہاں پر یہ بتایا جائے گا کہ یہ پوری کی پوری ان کی وہ بتائی جا رہی ہے اور اس کے اندر کیا ہوتا ہے یہ بتایا جائے گا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے قریب لے آتے ہیں اور جو اس کو چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں لیکن بتایا نا گمراہی انسان کے اپنے فیل کی وجہ سے ہوتی ہے یہ نہیں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو گمراہ کر دیا اس آدمی نے خود گمراہی کو چن لیا اپنے لیے پھر آگے یہ بات بتائی جائے گی کہ اطمینان اگر چاہتے ہو اطمینان چاہتے ہو سکون چاہتے ہو ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے نا کہ اطمینان ہو جائے سکون ہو جائے تو اللہ تعالی نے اس کا نسخہ بتا دیا کوئی آدمی دولت میں سکون سمجھتا ہے کوئی سمجھتا ہے کہ میرے پاس بڑا عہدہ آ جائے کوئی اور چیز میں کوئی ڈاکٹر بن جاؤں میں انجینئر بن جاؤں میں بڑا لائق آدمی بن جاؤں تو مجھے سکون مل جائے گا میرے پاس پیسہ جائے گا تو انہوں نے کہا کہ دیکھو اگر سکت رکھ لو کہ سکون تو صرف اور صرف جو ملا کرتا ہے وہ صرف اور صرف سکون کا ذریعہ صرف اللہ کا ذکر ہے وہ اللہ کا ذکر ہے اور ذکر سے مراد یہ نہیں کہ سبحان اللہ الحمد اللہ اللہ اکبر کر لی ٹھیک ہے ہر آدمی جو اللہ تعالیٰ کا موتی ہے یہ میں آپ کو ایسے تشریح کر رہا ہوں ٹھیک ہے ان لہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے بے جس وقت جو اللہ کا حکم آتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھئی یہ ذاکر ہے یہ ذکر کرنے والا ہے ٹھیک ہے یہ نہیں کہ ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کرتا رہے تو مجھے سکون مل جائے گا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ سکون جمع نہیں ہو سکتا اللہ کی نافرمانی کے ساتھ تو گناہوں کو چھوڑنا سب سے بڑی، سب سے بڑی عبادت گناہوں کو چھوڑنا ہے سب سے بڑی عبادت تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دی کہ دیکھو سکون چاہتے ہو تو وہ تمہیں اللہ کے ذکر میں ہی ملے گا تو جو لوگ نیک عمل کریں گے ایمان لائے نیک عمل کیے ان کے لیے بہت اچھا خوشحالی بھی ہے بہترین انجام بھی ہے یہی بات پہلی امتوں میں بھی یعنی پہلی امتوں میں بھی رسول آئے تھے ٹھیک ہے اور ان کو یہ چیز سمجھاتے رہے ٹھیک ہے لیکن وہ قومیں نہیں مانی یہ پورے کے پورے ایک اس میں بتایا جا رہا ہے اب ذرا اس کو دیکھ لیجئے کیونکہ یہ صرف آسان سے ترجمہ ہی ہے تو میں ترجمہ کرتا جاؤں گا اس میں چلتے جائیں گے دیکھیے وقول اللزین کفارو اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ یہ کہتے ہیں وہ یقولو کہتے ہیں الدین کفارو جنہوں نے کفر کیا لو لا ضلع آ یا تم میں رب بھی کہ ان پر وہ کہتے ہیں کہ ان پر ان کے پروردگار کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی لو لا ان ضلع لے کہ کیوں نہیں اتاری گئی ان کے اوپر آ یا تم میں رب بھی کہ کوئی نشانی ان کے پروردگار کی طرف سے یعنی کوئی معذہ کل تو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو ان اللہ یوزلوم یشا و یا من انب اللہ ان اللہ بے شک یوزلوم او جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے من اناب اور اپنے راستے پر انہی کو لاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کریں اللہ انہیں لوگوں کو ہدایت دیا کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتے ہیں جو رجوع کرنے کے لیے تیار نہیں، اللہ زبردستی کسی کو کھینچ کے نہیں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ بندے نے خود چلنا ہے یہ سیدھا راستہ ہے یہ غلط راستہ ہے اختیار کر لو جس کو اختیار کرو گے ٹھیک ہے تمہارے اختیار میں دیا گیا الزینا یہ کون لوگ ہیں آ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے وطتمئنو کلو بہم بے اور جن کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں وطتمئن کلو بہم ان کے دل اطمینان پاتے ہیں بکر اللہ اللہ کے ذکر سے اور آگے اللہ اللہ یعنی کہا جا رہا ہے دیکھو یاد رکھو یاد رکھو اور جو اگر آپ اس کو سمجھتے ہو نا سرخ ناح کو اگر کچھ آپ ناف کو سمجھتے ہو نا تو جس طریقے سے یہ عبارت لائی گئی ہے نا وہ بڑی کمال کی ایک وہ ہے اللہ کہہ سکتے تھے تت معین معین القلوب و ذکر اللہ کے دل سکون پاتے ہیں اللہ کے ذکر کے ساتھ لیکن یہاں پر بذکر اللہ کو مقدم لائے جار مجرور کو مقدم لائے ہیں جار مجرور ٹھیک ہے اس کو ہم اپنی ایک ٹیکنیکل زبان کے اندر کہتے ہیں کہ حسر پیدا کر رہے ہیں حسر حسر کا مطلب ہے کہ اس کے علاوہ کسی جگہ تمہیں کچھ نہیں ملے گا اس کے علاوہ کہیں اور نہ جانا حسر پیدا کر دیا گیا کہ دیکھو فلاں چیز لینی ہے نا تو اسی صرف اسی کے پاس جانا کسی اور کے پاس نہ جانا تو یہ ہوتا ہے حسر یعنی ایک چیز کو متعین کر دیا ہم نے تو یہ اللہ بے ذکر اللہ اللہ کہہ رہے ہیں یاد پہلے اللہ لائے اللہ یاد رکھو بے ذکر اللہ تتمین الکلو کہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے دلوں کو اطمینان صرف ذکر سے ہی ہوگا اور بتا دیا کلو متین لاؤ ذاکر جو بندہ بھی اللہ کی اطاعت کرنے والا ہے وہ ذاکر ہے یاد رکھیے گا اس کو نہ سمجھ لیجئے گا کہ بھائی ہم تو اس وقت پرانے پاک پڑھ رہے ہیں یا ہم فلاں چیز ہم تو ابھی کتاب پڑھ رہے ہیں تو ہم ذکر نہیں کر رہے اس وقت ہر جو بھی اطاعت ہے وہ اللہ کا ذکر ہے جو بھی اطاعت ہے جو بھی اطاعت ہوگی وہ اللہ کا ذکر ہوگی اللہ زین عامو امل جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو با لہم تو ان کے حصی بھی ہے وہ حسن اور بہترین انجام بھی معب کا مطلب کیا ہو گیا یعنی حسن و یعنی ان کا بہترین انجام بھی ہوگا ان کا ٹھکانہ بھی بہترین ہے تو توبہ لہم تو تو خوشحالی کے لیے خوشخبری کے لیے کہا جاتا ہے تو لہم تو ان کے لیے خوشحالی بھی ہے وہ حسن معاب اور بہترین انجام بھی کزالک ارس اللہ کا فی امتن قد خلط من قبلہ کزالک ارس کا ٹھیک ہے اسی طرح ہم نے اسی طرح کزال کا اسی طرح کون سی آیت ہے یہ چل رہی ہے جی آیت نمبر تیس چل رہی ہے آیت نمبر تیس سورہ رات کے اندر آیت نمبر تیس آیت نمبر تیس آ یہ آسان ہے نا اس لیے میں اس کو لفظی ترجمہ پہ نہیں جا رہا ہوں کیونکہ ہم نے تھوڑی سی سپیڈ بھی مارنی ہے نا تھوڑی سی سپیڈ بھی یہ آسان باتیں چل رہی ہیں تو اس وجہ سے اس کو تھوڑا سا لے کے چل رہا ہوں جہاں پہ انشاءاللہ تشریح کی ضرورت ہوگی وہاں پہ تشریح اور جو لفظی ذرا کچھ الفاظ ذرا مشکل آتے ہیں تو وہاں پہ اس کو لفظی ترجمہ بھی بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے غزالی اسی طرح ارسل کا ارسل نا کافی امتن ہم نے تمہیں ایک ایسی امت میں رسول بنا کر بھیجا ہے قد خلت من قب لہا امامن جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں قد خلت گزر چکی ہیں من قب لہا امامن جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں یعنی گویا کے جو عرب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی خالی نبی نہیں آئے ہیں اس سے پہلے بھی امبیا آتے رہے ہیں اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ٹھیک ہے تو اس سے پہلے بھی انبیاء آتے رہے کزا اسی طرح ارسلنا کا ہم نے تمہیں بھیجا کی امتن ایک ایسی امت میں قد خلط من قبل ہا امامن جس سے پہلے بہت سی یعنی ام... قد خلط من تو اس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں اور جو سرف والے نہ امتن، امتن امت، واقع ہوا, ہوا؟ نکرہ کے بعد فیل آ گیا کیا بتایا تھا نکرا کے بعد فیل آ جائے موصوف واقعہ ہوتے ہیں نکرہ کے بعد اس لیے کیا کزا لکھا اسی طرح ارسل کا ہم نے تمہیں بھیجا فی امتن قد خلط من کب لحا امامن ترجمہ کیسے کروں گا فی امتن ایسی امت میں مصوصیت میں کیا آتا ہے ایسا ایسے ایسی آتا ہے نا فی امتن ایک ایسی امت میں قد خلط من کب لحا امامن کی جس سے پہلے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں لتلو علیہ اوہ نہ علیہ تاکہ تم ان کے سامنے وہ کتاب پڑھ کر سنا دو لت تاکہ تم سنا دو علیہ ان پر الزی اوہ نہ علی جو ہم نے وہی کے ذریعے تم پر نازل کی ہے تم وہ بات سنا دو جو ہم نے تم پر وہی کی ہے یعنی جو قرآن پاک ہم نے تم پر نازل کیا ہے تم ان کو سنا دو وہ یک فرون رحمان اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں یک فرون یعنی کفر کا مانا کیا ہوتے ہیں لفظی ترجمہ ہوتا ہے ناشوکری کا کفر کے مانا وہ یک فرون رحمان یہ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے رحمان جو سب پر مہربان ہے رحیم ٹھیک ہے نا بہت مہربان رحیم کیا ہوتا ہے بہت مہربان پورے قرآن جیسا لے آؤ اچھا نیل لا سکتے ہو چلو دس صورتوں جیسا لے آؤ نہیں لا سکتے چلو ایک چھوٹی سی صورت ہی بنا کر لے آؤ نہیں لا سکتے تھے جب نہیں لا سکتے تھے تو قرآن خود ایک بہت بڑا معاوضہ ہے اچھا تیس نمبر آئٹ ریپیٹ کروں آئٹ نمبر تیس ریپیٹ کر دیتا ہوں کزالی کا کزالی کا اسی طرح ارسلنا کا ہم نے تمہیں بھیجا فی امتن ایک ایسی امت میں قد خلط من کب لا امامن جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں کیوں بھیجا ہم نے لت الوا تاکہ آپ ان کو اوپر تلاوت کیے کریں تاکہ یا آپ ان کو سنا دیں کیا سنا دیں لت لوا علیہ وہ چیز اوہ نہ کا جو ہم نے آپ پر وہی کی ہے یعنی قرآن پاک وہ یقرو نبر اور یہ لوگ اس ذات کی ناشکری کر رہے ہیں جو سب پر مہربان ہے کل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہتو, ہوا ربی وہ میرا, پالنے والا ہے. وہ میرا پالنے والا ہے لا الہ اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں علیہ, علیہ توقل تو میں نے اسی پر بھروسہ کر رکھا ہے متاب اور اسی کی طرف مجھ کو, مجھ کو لوٹ کر جانا ہے میں نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے میں اسی پہ توکل کرتا ہوں ٹھیک ہے نا الحکل تو الح کے اندر بھی جار مجرور پہلے لائے ہیں پہلے لائے ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتا تھا توکل تو الح میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے لیکن کیا کہا الحکل تو میں نے صرف اللہ ہی کی طرف اللہ ہی پر توکل کیا ہے دنیا کی کسی چیز کے اوپر بھروسہ نہیں ہے مجھے مجھے صرف اور صرف کسی ذات کے اوپر بھروسہ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے مجھے کسی کی اوپر کوئی اور بھروسہ نہیں ہے سوائے اللہ کی ذات کے تو یہ سو کہتے ہیں حسر پیدا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایمان کا درجہ پتا چل رہا ہے کہ کیا ایمان ہے کس اونچے درجے کی بات کر رہے ہیں الحکل تو میں نے صرف اللہ ہی پر بھروسہ کیا ہے وہ الحم متا اور صرف میں نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے اخلاص بھی آ گیا یاد رکھ لیں ہم نے جا کر جو ہر ایک چیز کا جو جواب دینے ہیں وہ اللہ کے سامنے دینا ہے مخلوق کچھ بھی کر لے کچھ بھی نہیں ہمارا بگاڑ سکتے نہ مخلوق ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی نہ مخلوق ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی وہ ایک ہی ذات ہے جس کے لیے ہم نے عبادت کرنی ہے وہ ایک ہی ذات ہے جس کے سامنے ہم نے سر جھکانا ہے وہ ایک ہی ذات ہے جس سے ہم نے مانگنا ہے اس کے علاوہ کوئی ہمیں فائدہ نہیں دے سکتا کوئی ہمیں نقصان نہیں دے سکتا اور کسی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو یہ بات ساری ہوگی تھی آگے سنیے کہ قرآن پاک کے بارے میں کہ یہ لوگ جو تھے معجزاد کے جو طالب ہیں کتنی بڑی بےوقوفی کی بات ہے کہ قرآن پاک اتنا بڑا معاوضہ کیا مت تک جو ہے یہ معاضہ ہے کیا تک کے لیے معاوضہ تو قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی اور معاوضے کو طلب کرنا یہ کتنی بڑی بے وقوفی کی بات ہو گئی تو قرآن ٹھیک ہے اب یہ اگر یہ کہا جائے کہ جی پہاڑ کو ہٹا دو جیسے کہ حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی قوم نے قومی سمود نے کیا کہا تھا بھائی پہاڑ میں سے ایک دس مہینے کی گھابن اونٹنی نکالی ہے نکلے وہ حاملہ ہو فوراً ہی بچہ جن دے اب اس قسم کی باتیں کرنا انہوں نے دکھا دی انہوں نے اس طرح کے کی کام کیے لیکن اب اس طریقے کے معجزات اگر یہ کہا جائے کہ جی ایسا ہو کہ جس سے پہاڑ چلنے لگیں ٹھیک ہے پہاڑ اپنی جگہ سے چل پڑے ٹھیک ہے زمین یعنی زمین پھٹ پڑے دریا اس میں سے نکل پڑیں ٹھیک ہے یا یہ ہو کہ جی ہم مردوں سے باتیں کر لیں ٹھیک ہے تو اگر یہ اس قسم کی جو باتیں کی جائیں کہ کہا جائے کہ اس قسم کا وہ کیا جائے ٹھیک ہے اصل میں دیکھیں وہ کہتے کیا تھے مکہ والے مکہ والے کہتے تھے کہ آپ آپ ایسا کرو نا مکہ کے ارد گرد کے جو پہاڑ ہے نا ان کو یہاں سے ہٹا دو اب ماننا نہیں تھا نا بات کو ماننا نہیں تھا ٹھیک ہے تو کیا کہتے تھے مکہ کے ارد گرد کے پہاڑوں کو ذرا آپ ہٹا دیجیے ٹھیک ہے یہ یہ زمین ہے نا یہ زمین ہماری بڑی بنجر زمین ہے ریتلی زمین ہے آپ ایسا کرو نا یہ زمین پھٹ پڑے اور اس میں سے دریا نکل آئے کوئی خوشحالی آ جائے گی ذریعہ نکلے گا خوشحالی کہ ہمارے جو باپ دادا پہلے مر چکے ہیں نا ہم ہماری ان سے ذرا بات تو کروا دیجیے پھر ہم آپ کو مانیں گے نبی مانیں گے رسول مانیں گے آپ کو ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ان کے یہ بےحدہ باتیں مان بھی لیں نا اگر اللہ تعالیٰ یہ ان کی باتوں کو پورا کر بھی دیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے پھر بھی کیونکہ یہ صرف اور صرف بہانے بنا رہے ہیں یہ بہانے بنا رہے ہیں پہاڑوں کو ہٹا دو زمین میں سے دریا نکال دو جو ہمارے باپ دادا مر چکے ہیں پہلے ہم ہماری بات کروا دو ان سے تو یہ بہانے کرتے تھے ٹھیک ہے کی وجہ سے ایسے کرتے تھے اور سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اس طرح اور بھی ذکر کیے گئے ہیں کفار اس قسم کی وہ کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو ان کو وہ معجزات نہیں دکھائے گی کیوں نہیں دکھائے گی کیوں نہیں دکھائے گی بات یہ ہے کہ پہلی امتوں میں جب امت معاضہ مانگتی تھی نبی سے تو نبی سمجھایا کرتے تھے ان کو کہ دیکھو موضاء طلب نہ کرو ابھی معوضہ طلب نہ کرو وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں دیکھنا ہی دیکھنا ہم نہیں, ہم تب مانیں گے تو جب موئزہ آ جایا کرتا ہے ظاہر ہو جاتا ہے پھر اگر قوم اس پر ایمان نہیں لاتی تو پھر اس پر عذاب آیا کرتا ہے پھر اس پر عذاب آیا کرتا ہے قوم آد کے ساتھ کیا ہوا قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا ٹھیک ہے تو اللہ تعالی کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ بھی کفار ایمان نہیں لائیں گے لیکن اگر ان کی اگر ان کے جو یہ مطالبات ہیں ان کو پورا کر دیا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ پھر ان پہ عذاب آیا کرتا ہے وہ قوم جو معاوضے کو طلب کرنے کے بعد نہیں مانے گی سب کچھ دیکھنے کے باوجود نہ مانے درمی کے تو پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اندر ان کے یہ فرمائشی جو معاجرات تھے ان کو نہیں وہ کیا گیا دکھایا گیا ان کو تو قرآن پاک ہی ایسا معاوضہ ہے یہ دکھا دیا گیا ہمیشہ کے لیے थीके? تو بعض مسلمان بھی ایسے تھے کہ ان کے دلوں میں بھی خیال آتا تھا کہ یہ جو کافر لوگ موضات مانگتے ہیں تو کیوں نہیں ان کو موضات دکھا دیے جاتے ہیں تو ان کو موضات دکھا دیے جائیں تو یہ لوگ کیا ہو جائیں گے مومن ہو جائیں گے بڑا فائدہ ہو جائے گا تو مسلمانوں کو بھی خیال آتا تھا نا ٹھیک ہے تو, تو اللہ تعالی نے اس چیز آگئی آیت کے اندر یہ چیز بتا دی کہ دیکھو تم لوگ اس بات کی فکر نہ کرو تم لوگ اپنے ذہن کو فارغ رکھو ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ اگر چاہے نا تو زبردستی بھی ساری دنیا کو مسلمان کر سکتا ہے اللہ اگر چاہے تو سب کو زبردستی بھی کر سکتا ہے لیکن پھر امتحان نہیں رہے گا دنیا تو ہے ہی امتحان کا دنیا تو ہے ہی امتحان کا تو اس لیے یہ چیز اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان خود اپنی عقل سے سوچے اپنے اختیار سے ایمان لائے ٹھیک ہے صرف دلائل دیے گے تو یہ اب جو ہے نا وہ پورا کا پورا ٹھیک ہے اور بعض دفعہ مسلمانوں کو یہ خیال ہوتا تھا کہ جب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں تو ان پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا ان پر عذاب کیوں نہیں آتا ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ان کو دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتیں تو آتی رہتی ہیں کبھی قحت پڑ گیا ٹھیک ہے کبھی کوئی بلا نازل ہو جاتی ہے یا ان کی قریب آس پاس بستی ہیں ان کے اوپر جو عذاب آ جاتے ہیں اللہ تعالی چھوٹی چھوٹی نشانیاں دکھاتے ہیں تاکہ اس سے ان کے اندر فکر پیدا ہو جائے فکر پیدا ہو جائے کہ بھائی ہم بھی سیدھے ہو جائیں یہ یہ پوری کی پوری دیکھیے اب ذرا بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 31 آ گئی آیت نمبر 31 میں نے آپ کے سامنے ایک وہ ہے اب اسی کو اس کے اوپر لفظ ترجمہ اس میں دیکھ لیجیے سی رتھ سی رتھ کا مطلب ہوتا ہے چلانا ٹھیک ہے نا سوئی رتھ یہ مجھول کسی گئے ست تو بس اس کا مستری مانا جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چلانے کے معنی جبال پہاڑوں کو کہتے ہیں جبل جبل ایک پہاڑ سنگولر اور جبال پلورل جو ہے اس کی جمع جو آ جاتی ہے جبال کے معنی او کت کت کا مطلب کاٹنا ٹھیک ہے نا کٹ جانا کتیات کا مطلب کیا ہے کہ کٹ جانا یا ٹھیک ہے نا شک ہو جانا پھٹ جانا کسی چیز کا اور کل لما کل لما یو کلو تکلیم کل لما کل لما یہ مجھول کا مطلب بات کرنا کل کا مطلب کیا ہوتا ہے بات کرنے کے معنی آتے ہیں موتا مردوں کو مردے کو کہا جاتا ہے موتا ٹھیک ہے یہی اصل لذین یہی اس یہی کے سے کہتے ہیں نہ امید ہو جانا ٹھیک ہے نا نہ امید ہو جانا میں نے کہا تھا نا یاس ٹھیک ہے نا یاس ایک ہوتا ہے آس ایک ہوتا ہے یاس آس کا مطلب ہوتا ہے امید ٹھیک ہے نا تو یہ ایک اس میں سے تو یہاں پہ ہم ترجمہ کریں گے کہ یہاں پہ تو ہم وہ کریں گے کہ جی یہاں پر فارغ کرنے کے معنی میں ہم کریں گے کہ فارغ کرنے کے معنی میں ترجمہ کریں گے لہدن ناسا لہدن ناسا ہدایت سے مراد ہدایت کے ہدایت مانا ہوتے ہیں جمی تمام کے تمام قاریہ قاریہ جیسے الکاریا تو ملکاریہ کا لفظ بھی آیا نا قرآن پاک کے اندر الکار یا تو ٹھیک ہے تو, تو, تو مطلب کیا ہے کہ یعنی کھڑکڑانے والی کوئی چیز کھڑکڑانے والی کا کس کے اندر سے یہی اس جو ہے یہی اس کا پوچھ رہے ہیں کس باپ کا ہے یہ جو ہے نا یہی اس جو ہے نا ٹھیک ہے نا یہی اس دیکھیں یہ جو ہے نا یہ کس میں سے آئے گا یا تو آ گئی یا تو ہے مزارے کی آ گئی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ اس میں سے کیا آتا ہے اس کا اصلی مادہ کیا آئے گا یا آئین اور سین یہ محمود کے باپوز محمود سے ہے ٹھیک ہے نا محمود سے ہے ٹھیک ہے نا محمود سے ہے محموز العین ہے محموز العین یعنی حمزہ عین کلمے کے مقابلے میں آ رہا ہے ٹھیک ہے محموز العین سے آ رہا ہے کیونکہ اب اس کا باپ کو دیکھنا پڑے گا اس میں دیکھ لیں کہ یہ جو ہے یہ سمے یشما او سے ہے سمے یشما سے ہے یا فتح یافتہ اسے ہے یہ دیکھ لیجئے گا اس میں سے لغت سے دیکھنا پڑے گا اس کو سمے یشما سے ہو سکتا ہے زیادہ چانس یہ کہ سمے یشما او سے ہو فتح یافتہ او سے بھی آپ کہیں گے فتح یافتہؤ کے اندر تو آتا ہے کہ عین کلمہ یا لام کلمہ حروف ہلکی میں سے ہونا چاہیے لیکن وہ صحیح کے باب میں صحیح کے جب اس میں سے ہو اگر کوئی جس یہ محموز میں سے ہے تو وہاں پر لازم نہیں ہوتا وہاں پر لازم نہیں ہوتا یہ این یا لام کلمہ حروف ہلکی میں سے ہونا ٹھیک ہے نا یہ چیزیں جو ہیں لیکن اس کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس اس میں سے ہے اب آ جی دیکھی آپ ذرا اس کو اب دیکھیے ذرا ولو ان قرآن ولو ان قرآن اور اگر کوئی قرآن ایسا ولو ان نہ کہ اگر کوئی قرآن ایسا بھی اترتا سوئیرت بہل جبا جس کے ذریعے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے سیرت بہل جبا لو کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹا دیے جاتے او کتے آت بہل ارض یا اس کی بدولت زمین شک کر دی جاتی ہے کتے آت بہل عرض یعنی زمین شک ہو جاتی ہے نا شک کا مطلب کیا ہوتا ہے زمین کا پھٹ جانا جب زمین پھٹتی ہے تو اس میں سے کیا نکلا کرتے ہیں چشمے نکلا کرتے ہیں نا چشمے نکلتے ہیں دریا بن جایا کرتے ہیں اوکتیات بہل یا اس کے ذریعے سے اس کی بدوشت زمین شک کر دی جاتی کہ اس سے دریا نکل پڑتے او لما بہل مؤتا یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی لیکن ان کے تین مطالبات کو اللہ نے کیسے رد کر رہے ہیں کہا تھے نا تین مطالبے کیے اور اللہ نے اس کو رد کر رہے ہیں کہ یا اس کے نتیجے میں مردوں سے بات کر لی جاتی او لما بہل موتو تو آگے اس کی جزا معذوف ہے جزا معذوف ہے جزا معذوف ہے جزا نا شرط آئی نا لو لو کہ اگر ایسا ہوتا اگر ایسا قرآن نازل ہوتا جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا زمین کو شک کر دیا جاتا اور مردوں سے بات کر لی جاتی تو جزا معذوف ہے کہ یہ ایمان پھر بھی ایمان نہ لاتے یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے ٹھیک ہے بلاہل ٹھیک ہے نا بلاہل امر و جمی حقیقت تو یہ ہے کہ تمام تر اختیار اللہ کا ہے بل بلکہ یعنی للہ امر و یہاں پر بھی جار مجرور کو مقدم کیا ہے جار مجرور کو کہا جا سکتا تھا المرو للہ جمیا یہ بھی کہا جا سکتا تھا المرو للہ اللہ کے لیے حکم ہے نہیں لاہ امر و کہ تمام تر اختیار صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے تمام تر اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوتا تھا بات یہ تھی میں نے آگے بتایا نا یہ اسی آیت کے اندر بعض مسلمان بھی اس فکر میں پڑ جاتے تھے کہ اللہ کوئی ہو جائے ان کے اوپر کوئی موضاء ظاہر ہو جائے تاکہ یہ لوگ ایمان لیں یہ لوگ ایمان لیں اف علم یہ منو اللہ اللہ جمی اف علم یہی اصل لدین کہ کیا پھر بھی ایمان والوں نے یہ سوچ کر اپنا ذہن فارغ نہیں کیا یہی اصل لدین آ کہ پھر بھی ایمان والوں نے اپنا ذہن فارغ نہیں کیا کیا یشا اللہ کہ اگر اللہ چاہتا لہدََََََََََََََََََََََ ناسا جمیاں تو سارے ہی انسانوں کو زبردستی راہ پر لے آتا لہدن ناسا جمیا اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دیتا یہی اصل مراد یہاں پر کیا کیا گیا یہاں پہ یہ کہ اپنے آپ کو فارغ نہیں کیا انہوں نے یہ ان کو فارغ ہو جانا چاہیے یہ نا پریشان نہ ہو یہ پریشان نہ ہو کہ جی موزے دکھائی دیے جائیں موزے دکھائی دیے جائیں بھئی تم اپنے ذہن کو فارغ رکھ لو بس اگر میری میں اگر چاہتا تو میں سارے دنیا کو زبردستی مسلمان کر سکتا تھا لیکن اس میں ہماری حکمت ہے کفارو ولا کفارو اور جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے تصوق ان پر تو ان کی کرتوت کی وجہ سے ہمیشہ کوئی نہ کوئی کھڑکڑانے والی مصیبت پڑتی ہی رہے گی ولا يزالو. یعنی ہمیشہ ولا یزال اللزین اور ہمیشہ رہے گی کن پر الین کفارو جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے تو کیا ہوگا ولا یزالو تصیب ان کو پہنچتی رہے گی ان کو پہنچتی رہے گی کیا چیز کس وجہ سے پہنچے گی آخر بھی مث ان انہوں نے کرتوت کیے ہیں سناؤ کا مطلب ہوتا ہے نا کرنا کوئی کام کرنا تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو ہمیشہ پہنچتی رہے گی کیا پہنچتی رہے گی کھڑکڑانے والی مصیبت کھڑکڑانے والی مصیبت ان پہ ہمیشہ پہنچتی رہے گی او تحل قریب امن او تہلو قریب امن یا ان کی بستی قریب کے ہی نازل ہوتی رہتی ہے تہلو تحلو کا مطلب ہوتا ہے نا یہ حلول ہم کہتے ہیں نا حلول کے آ جانا یعنی اس میں گر جانا کر جانا تہ الع قریب امیندارے ان کی بستیوں کے قریب ہی آس پاس دیکھتے نہیں ہیں آس پاس بھی تو آتے رہتے ہیں آ جاتے ہیں کوئی کیا مصیبت آ گئی کبھی کیا آگی تو اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ دیکھ لو ان پہ آ رہی ہے تو تمہارے اوپر بھی تو آ سکتی ہے اب تہ الب قریب امین دار یا ان کی بستی قریب کی نازل ہوتی رہتی ہے حتیٰ یا وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا ہتھا یات یا تیا وائس اوکے وائس اوکے جوائن کر لیں وہ پھر ان کو جی ہتھی یا وعد اللہ یہاں تک کہ اللہ کا جو واد اللہ نے جو وعدہ کر رکھا ہے وہ آ کر پورا ہو جائے گا وہ آ کر پورا ہو جائے گا ان اللہ یقل فلمیات اور یقین رکھو کہ اللہ وادے کی خلاف ورزی نہیں کرتا اللہ وادے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ٹھیک ہے تو یہی بات ہوئی کہ میں نے بتایا نا ایمان والوں کو یہ فکر رہتی تھی کہ آ جائے نا کوئی موجرا آ جائے موجرا اللہ کہہ رہے نہیں نہیں نہیں نہیں تم اپنے ذہن فارغ رکھو تم کیوں پریشان ہوتے ہو تم لوگ کیوں پریشان ہوتے ہو نہیں ایمان میں چاہتا تو میں ساری دنیا کو مسلمان کر سکتا تھا لیکن یہ دنیا امتحان گاہ امتحان گاہ یہاں پہ زبردستی کا کام نہیں چلے گا یہاں پہ تو چوائس کا کام چلے گا جو کرنا چاہتے ہیں اپنی چوائس سے ان پہ چلنا چاہے تو ٹھیک ہے اور اگر پھر معاذرات کیوں نہیں دکھائے گی اس لیے نہیں دکھائے گی کہ اگر معاضرات دکھا دیے جاتے تو پھر عذاب آنا تھا اور بہت برا عذاب آنا تھا پھر بھی انہوں نے ایمان نہیں لانا تھا ٹھیک ہے نا پہلے دیکھے نا پہلی جو امتیں ہوئی ہیں پوری کی پوری امتوں کو اللہ نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا پوری کی پوری امتوں کو جب جو ایمان نہ لائے جو ایمان لائے ان کو اللہ نے بچا لیا لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسا نہیں کیا گیا آتے رہتے ہیں چھوٹے موٹے عذاب مختلف جگہوں پہ آتے رہتے ہیں آپ سنتے رہتے ہیں زمین کے اندر دس کی جگہ فلاں ہو گیا یہ ہوگا ززلے آتے ہیں زمین میں دھس جاتے ہیں جیسے آیا تھا پہلے کشمیر کے اندر ززلہ آیا تھا کتنا بڑا ہوٹل تھا میں نے خود نہیں دیکھا زمین میں پورا دھس گیا تھا زمین کے اندر زمین میں دھس گیا تو اس طریقے سے بھی ہوتا ہے ابھی جب جو جس طرح آئے بلوچستان کے اندر تو بلوچستان کے اندر جو زلے وغیرہ وہاں پر بھی ایسا ہوا کہ بستیاں جو ہیں وہ زمین میں دھسی تو ایسے چیزیں آتی رہتی ہیں اللہ تعالیٰ دکھاتے رہتے ہیں لیکن مجموعی طور پہ امت پہ کوئی عذاب نہیں آتا مجموعی طور پہ امت پہ عذاب نہیں آتا اور اس امت میں وہ تمام بیماریاں پائی جاتی ہیں جو پہلی امتوں میں پائی جاتی تھیں میں نے آپ کو بتایا ہے نا پانچ بڑی بیماریاں کون سی شیر بیماری جو حضرت نو علیہ السلام کے اندر تھی دوسری بیماری طاقت پر گھمنٹ جو قوم آد میں تھا کیا اس امت میں نہیں ہے ہے اپنی عقل کے اوپر گھمنٹ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پہ گھومنٹ جو قوم سمود کو تھا حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی کیا اس امت میں نہیں ہے है. اور ناپتول میں کمی معاملات میں گڑبڑ کرنا دھوکہ بازی رشوت کے چکر یہ چیزیں ساری وہ ٹھیک ہے جو معاملات میں گڑبڑ کرنے والے تھے قوم شعیب کے اندر تھی تو کیا اس امت میں نہیں ہے है. پانچویں جنسی بے رہ روی غلط قسم کے کام کرنا تو کیا اس امت میں نہیں ہے اب تو باقاعدہ آپ کو پتا ہوگا قانون بھی پاس ہو گئے کہ جی مختلف جگہوں کے اوپر کہ جی جو میرجز وغیرہ شروع ہو گئی ہیں تو اب یہ اس قسم کی نہیں ہے یا عورتوں کے ساتھ غلط کام کرنا مردوں کے ساتھ کرنا کیا اس امت میں نہیں ہے پانچوں کی پانچوں بیماریاں پائی جا رہی ہیں جو بڑی بڑی بیماریاں ہیں اور جو بنی اسرائیل کے اندر جو چالیس کے قریب بیماریاں تھیں کیا وہ میں نہیں پائی جاتی پائی جاتی ہیں لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یعنی پورا کا پورا اس طریقے سے وہ نہیں کرتے صرف اور صرف ہر کسی جگہ کے اوپر چھوٹا موٹا عزابی صلی اللہ علیہ خان دیکھو ان کی قریب کی بستیوں میں جو آتی رہتی ہیں اس سے دیکھ کے کچھ نصیحت پکڑ لیں گے یہ پورا کا پورا بتایا گیا اس لیے اس میں بہت بڑی حکمت تھی اللہ کی طرف سے کہ ان کے جو من مانے معجزات یعنی جو تھے اپنی جو من مانی کرتے تھے کہ اس طرح کے معذرات دکھاؤ وہ دکھائے نہیں گئے اور سب سے بڑا معاوضہ کیا اس امت کے لیے وہ قرآن پاک ہے وہ قرآن پاک ہے جو قیامت تک کے لئے معاوضہ ہے کہ بھائی یہ چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا اور اس کو ابھی بھی پڑھ کر دیکھ لو اس جیسا اگر کوئی لا سکتے ہو دیکھیں نا چودہ سو سال تو ہو گئے نا چودہ سو سال ہو گئے چودہ سو پینتیس ہجری چل رہا ہے ہجرت کو چودہ سو پینتیس سال ہو گئے تو ابھی بھی موجود تو آج تک یہ کفار کرتے ہیں نا جو مستشرکین ہیں ایسٹرن اسٹڈیز کرنے والے جو اسلام کے اوپر اعتراضات کرتے رہتے ہیں ماڈرن فلاسفی والے اسلام کے اوپر اعتراض کرتے ہیں قرآن کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں جی قرآن میں, قرآن میں یہ آیا قرآن میں یہ آیا قرآن میں یہ آیا یا اس قسم کی لیکن یہ قرآن جیسا بنا کے نہیں لا سکتے ہیں قرآن جیسا بنا کے نہیں لا سکتے کہ لے آئے قرآن جیسا بنا کر اور ان کے جو اعتراضات ہوتے ہیں وہ بڑے ہی سرسری قسم کے اعتراضات بڑے بیوقوفانہ اعتراضات ہوتے ہیں بے قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں جو صرف اور صرف مسلمانوں جو ہمارے جو مسلمان سمجھ نہیں پاتے تو وہ فورن جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک دن پہلے بھی ارض کیا تھا وہ یہ کہ ظلکر کا واقعہ آتا ہے زولکر کا واقعہ یہ آتا ہے نا کہ زلکر نے کیا کیا سفر کیے نا بیندین بے بین نسدین کہاں سے سفر میں نے بتایا کہ جغرافیہ کے سبق جو میں کروا رہا تھا کہ جی اس نے سبق کیا ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کیا تو جب گیا تو اس نے واجعہ کا لفظ آیا قرآن پاک میں کہ ذوالکر نے ایسے پایا کہ سورج کیچڑ میں جو ہے نا فی این ہمیں یعنی کیچڑ میں ڈوبتا ہوا اس نے پایا کیچڑ میں تو یہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہتے ہیں دیکھو قرآن پاک میں نوزب اللہ ایسی غلطی ہے کہ سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے تو سورج تو کیچڑ میں ڈبتا ہی نہیں ہے سورج کہاں سے کیچڑ میں ڈوبتا ہے یہ قرآن پاک نے یہ ذکر کیا ہُوا ہے ٹھیک ہے تو یہی بات ہے یہ بظاہر تو یہی لگتا ہے نا کہ ذل نین جب گیا تو اس نے دیکھا سورج جو ہے وہ جا رہا ہے اللہ نے وہاں پہ وجہ کا لفظ پایا لکھا کہ زلکر نے ایسے پایا جیسے آدمی دور سے کھڑا ہو جیسے آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں سمندر کے کنارے کھڑے ہوں تو سمندر سورج جب نیچے جائے گا نیچے جائے گا تو آپ کہیں گے کہ بھائی لگ رہا ایسے کہ یہ سورج کیا ہو گیا سمندر میں غروب ہو گیا سمندر میں غروب ہو گیا وہ آپ کو لگ رہا ہے تو اللہ نے زلکر نین کا کہا کہ زلکر نین کو ایسے لگا کہ وہ کیا ہو گیا کیچڑ کے اندر ہو گیا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ سورج کیچڑ میں غروب ہوا اللہ نے کہا زل کو ایسے لگا ٹھیک ہے تو یہ جی اس قسم کے اعتراضات اور اس قسم کی باتیں کریں گے تو مسلمان بھی دیکھتے ہیں کہتے ہیں ہاں واقعی بڑی بات کر گئے یہ سمجھ گئے جی کوئی ان کی باتیں نہیں ہوتی اب آ جائیں جی ناو والے ساتھی